صورت صبا صبا ایک جگہ کا نام ہے ایک قوم تھی اس کا نام صبا تھا مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض و له الحمد فی وهو یعلم ما فل الحمد و لہ الحمد الفلاخر و الحکیم القبیر یا لموما یلجو فل اردی وما یخرجو منہا وما ینزل من السمائی وما یا رجو فیحا و رحیم الغفور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 کہ دیکھو تم کس کو جج بنانا چاہتے ہو مثال کے طور پہ تمہیں یہ چوائس دی جائے کہ تم کسی کو جج بناؤ یا کسی کو حاکم بناؤ یا تم کسی پر بھروسہ کرو اور ٹرسٹ کرو کس پر کرو گے تم کیا خوبیاں چاہو گے تم چاہو گے کسی ایسے انسان کو جج بنانا حاکم بنانا تم کسی ایسے انسان پر توقل اعتماد کرو گے جس کے اندر وزڈم ہے علم ہے اور ہر چیز کا علم ہے کمپریہنسو نالج ہے اس کے بعد اور تم یہ چاہو گے کہ اس کے اندر مرسی ہو نرمی کی صفت ہو رحم کی صفت ہو درگزر کرنے والا ہو اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کو پوری طرح وہ نافذ کرنے والا ہو امپلیمنٹ کرنے والا ہو اختیار ہو اس کے پاس علیم بھی ہو قدیر بھی ہو رحیم بھی ہو غفور بھی ہو اس سے اچھا کوئی دوست اس سے اچھا کوئی ولی اس سے اچھا کوئی رہنما اس سے اچھا کوئی جج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جو اللہ سے بڑھ کر ہم سے محبت کا دعویٰ کرے جو کہے کہ ہم تمہیں تمہارے حقوق دلوائیں گے اللہ نے نہیں دیے کبھی مت بھروسہ کیجیے وہ کہاوت ہے کہ جو ماں سے بڑھ کر چاہے پاپا کٹنی کہلائے جو اللہ سے بڑھ کر رحیم اللہ سے بڑھ کر حکیم اللہ سے بڑھ کر خبیر بننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں ہماری اضافہ نہیں کرے گا وہ دنیا کی زندگی بھی برباد کروائے گا اور آخرت کی بربادی اپنی جگہ ہے وہ قال الدین کفرو لاطین ربی لطا کم عالم الغب لا من مبين منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے قیامت ہم پر نہیں آ رہی اسکیپٹک سی بات ہے یہاں پر یقین نہیں آتا نا شک کھا چکا ہے ان کے ایمان کو ان کے عمل کو کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ رہے گی اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے تو اللہ کے علم کا پھر ہم یہاں پر تذکرہ دیکھ رہے ہیں ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈویژن کر لی ہے کہ چند کام ہے جو کہ بہت نیکی کے ہیں اور چند کام ہیں جو کہ گناہ کے ہیں اور جو بیچ کا حصہ ہے بہت ساری مصروفیات بہت سارے اوقات بہت سارے کام بہت سارا ہمارا عمل اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہے یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے بات ایسی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس چند موٹی موٹی باتوں کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کے علم ہے صحیح پرسپیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑے سے کام ہیں جو نیوٹرل ہیں اکثر کام جو ہم زندگی میں کرتے ہیں یا ہم کو ثواب مل رہا ہوتا ہے یا ہم کو اس کے اوپر گناہ مل رہا ہوتا ہے اور بہت تھوڑا سا ایسا ایریا ہے جو کہ نیوٹرل ہے اور قیامت آئے گی ذرے ذرے کا حساب چکا دیا جائے گا لیا جزیہ الدین آمنل صالحات اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے کون لوگ ہیں جو اپنی ساری توانائی ساری نعمتیں جو اللہ نے ان کو دیں بولنے کی طاقت سوچنے کی طاقت علم کی نعمت جو پاور جو پوزیشن جو پرسٹیج ان کے پاس ہے اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو ڈیمولش کرنے میں لگا رہے ہیں نظریاتی حملے بھی کر رہے ہیں جغرافیائی حملے بھی کر رہے ہیں نہ صرف عقائد میں تبدیلی ہو رہی ہے بلکہ عبادات کے طریقوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے رسومات کے اندر بھی تبدیلی ہے چاروں طرف سے اس وقت آپ دیکھیے اسلام کے اوپر حملہ ہے اور اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش ہے تو پھر وہی ہے نا کہ ہے کوئی جو اللہ کے دین کا مددگار بن کر کھڑا ہو اس وقت کہے کہ ہم علم حاصل کریں گے ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے جو یہ کرے گا اللہ سے چھپا نہ رہے گا یرین رب کا حل حق و یادی الاسر عزیز الحمید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے کتنی پیاری آیت ہے دعا کریں اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے کرودی تو ربن ربَََََََََََََََََََََ وب محمد ان رسول وب ب میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر کوئی ہمیں بدگمانی نہیں ہے اپنے دین سے بلکہ جن لوگوں کو بدگمانیاں ہیں ان کی بدگمانی بھی ہمیں دور کرنی ہے وقال اللدينہ كفرو منكرين لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو میں ایسا شخص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 در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تب آگے ہم جو موضوع پڑھیں گے اس میں کچھ شکر کی مثالیں آ رہی ہیں اور کچھ کفر کی مثالیں آ رہی ہیں پہلے شکر کی مثال داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا آتئین داؤدامن فَضْلًا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا دعوت علیہ السلام کو جو خاص اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی وہ تھی بہت خوبصورت آواز ان کو زبور دی گئی تھی اور اس کے اندر اللہ کی حمد کے ترانے تھے سامز جب یہ اللہ کی حمد کیا کرتے تھے تو ان کی آواز میں وہ تاثر تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ حمد میں شامل ہو جاتے تھے اب آج کا جو ایک ریشنلسٹ قسم کا انسان ہے ہو سکتا ہے اس کو یہ سن کر آپ وہ ایکسپریشن امیجن کر سکتی ہیں نا ایک تنظیم سی مسکراہٹ سر کا جھٹکا یوں کر کے کہ ہاؤ کین دیٹ بی اچھا پہاڑ ہم کرتے ہیں یہ انداز ہے نا تو کیوں کیا مشکل ہے اس کے اندر دو مقامات پہ آ گیا ہے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ نور میں بھی کہ تمام مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے اور اللہ کی تصویر کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے لیکن تم کو نہیں پتہ تو یہ تو بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو مجھے نہیں پتہ بس وہ نہیں ہے سوچ کے بیٹھ جانا میرے علم میں چونکہ نہیں ہے نا تو بس نہیں ہے فرما دیا پہاڑ اور پرندے سب ساتھ شامل ہو جاتے تھے ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا نرم کر دیا تھا اس میں دو باتیں ہمیں تفسیروں میں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ لوہے کو پگلانے کی سنت داود علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی بلاسٹ فورنس ان کو بنانا آ گیا تھا اور اس علاقے میں جہاں داود علیہ السلام کی حکومت تھی وہاں سے اورز بھی نکلی ہیں اور بلاسٹ فرنس بھی نکلا ہے یا یہ کہ طاقت ان کے اندر اتنی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا جیسے پلیٹو ہوتا ہے اس طرح چاہتے تھے ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کے ذریعے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ اے آل داود نیک عمل کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سائنسی ترقی کا ذکر ہے آگے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی کچھ بہت زبردست ترقی کے اور دنیاوی پروگرس کے ہم کو واقعات ملیں گے سائنس کی ترقی اسلام میں پسندیدہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی زیادہ آرام دہ ہو جائے لوگ زیادہ صحت مند رہیں بیماریوں سے ان کو نجات ملے اور یہ ایجادات ہی کے ذریعے سے ممکن ہے ریسرچ ہی کے ذریعے سے ممکن ہے زندگیاں آسان اور خوشگوار ہو جاتی ہیں سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو ڈیولپمنٹ ہو پروگریس ہو یہ سب چیزیں دراصل اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور جب یہ چیزیں ایجاد کرنے والے اور سائنس کو ترقی دینے والے اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے دنیا میں امن اور امان ہوتا ہے جیسے کہ داود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی ترقی ہو سکتی ہے یہ کوئی ضد نہیں ہے ایک دوسرے کے کہ یا تم دیندار ہو جاؤ یا تم سائنٹسٹ ہو جاؤ ادھر اور کی چوائس نہیں ہے اس کے اندر دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں اور مسلمانوں نے ہی تو دنیا کو سائنس دی اس لیے کہ قرآن نے انسپائر کیا ان کو کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ فزیکل لاس کو انسان نے مسخر کیا بہت فائدہ اٹھایا فزیکل لاس کو تبدیل کوئی نہ کر سکا ایک آئیوٹا کی تبدیلی نہیں لا سکا کسی بھی فزیکل یا کیمیکل لاس میں ان سے اگر آج انسان لڑتا رہتا اور یہی کہتا رہتا کہ گریوٹی ایسی کیوں ہے میں نہیں مانتا اچھا یہ پانی اپنی سرفیس کیوں برقرار رکھتا ہے مجھے نہیں پسند میں نہیں مانتا لڑتا رہے فزیکل لاس سے کیا ہوتا بیٹھا ہوتا غاروں کے اندر اس نے اعتراضات نہیں کیے بلکہ کو ہارنیس کیا اور بہت فائدہ اٹھایا تو جس ने نے فزیکل لاس بنائے ہیں اسی رب نے مورل اسی رب نے شریعت کے قوانین بھی دیے ہیں لیکن شریعت کے قوانین سے ہم لڑتے رہتے ہیں میں نہیں مانتا یہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے اس سے بھی ہم لڑنا چھوڑ دیں تو پھر ہم کو آخرت کی فلاح بھی مل جائے گی ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک وہ اصل نہ لہو اے اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتاوی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کے وہ چاہتا مضبوط کمرے تصویریں بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں اے ملو اعلی داؤ شکرا اے آل داود عمل کرو شکر کے طریقے پر وقلیل من عبادی میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں شکر پر عمل کیسے ہوتا ہے شکر تو ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کا کام ہے الحمدللہ الحمدللہ کہنا لیکن نہیں یہاں پر کہا گیا کہ تم شکر پر عمل کرو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اب تم عمل سے ثابت کرو کہ ہاں تم واقعی ان تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا اور اللہ کے دیے و احکامات ہی کے اندر اندر رہ کر استعمال کرتے ہو ناشکری یہ ہے کہ اللہ نعمت دے اور اللہ کی ناراضگی من چیزوں کو استعمال کیا جائے اللہ زبان دے اور اللہ کے دین کو ہرانے کے لیے زبان کو استعمال کیا جائے یہ پھر بہت بڑی ناشکری ہے وقلیلوں میں نبا شکور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں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 اب ایک نا کہ دنیاوی ترقی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی اور دنیاوی ترقی قوم سبا نے بھی کی لیکن انہوں نے اللہ کی نا شکری کی وہ کس طرح سے فرمایا لقت کان علیہ صبا ام فی مساک نے ہم آیا جندا یمینی و شمال کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں قوم صبا یمن میں رہا کرتی تھی تجارت اور زراعت ایگریکلچر اور ٹریڈ دونوں عروج پر تھی ان کے زمانے میں انہوں نے ایک ڈیم بنا لیا تھا اور اس ڈیم سے انہوں نے نہریں نکالی تھیں یہ پہاڑی چشموں کا پانی روک لیا کرتا تھا ڈیم اور وہاں سے انہوں نے اریگیشن کا سسٹم پورے ملک میں پھیلایا ہوا تھا سر سب سو شاداب ان کا ملک تھا نہایت زرخیز ایک ہزار سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا کلو میں رزق رب کم بش کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رسق اور شکر بجا لاؤ بلدتن تو بتن و ربن غفور ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ پروردگار ہے بخشش فرمانے والا آپ دیکھیں کیا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ ترقی بھی ہو اور اللہ کی اطاعت بھی ہو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا بھی ترقی بھی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق بھی ہو اتنی امیر قوم تھی یہ کہ اس کی دولت کی داستانیں یونان اور روم تک پہنچی ہوئی تھی اسٹریبو ایک ہسٹورین تھا اس نے بتایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں یہ کھانا کھایا کرتے تھے گھروں پر ہاتھی دانت کا اور سونے کے پانی کا نقشنگار بنا ہوا ہوتا تھا جلانے کے لیے یہ عام لکڑی کے بجائے دارچینی، چینی سندل اور دار لکڑی جلاتے تھے پہلا اسکائی اسکرائپر انہوں نے صنع کے مقام پر بنایا تھا بہت اونچی انہوں نے عمارت بنائی تھی بہت ترقی یافتہ قوم وہ مگر وہ منہ مو موڑ گئے آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سلا بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ تو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیری رالے کا جزئی نہل نجازی ال الکفور یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ اور ہم کسی کو نہیں دیا کرتے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیم انہوں نے بنایا تھا زلزلے کی وجہ سے اس کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ ڈیم کا سارا پانی جب آیا تو جتنی زرخیز مٹی تھی وہ سب بہا کر لے گیا تو ساری زرخیزی ختم ہو گئی ساری نعمتیں ان کی چھن گئیں بس کچھ کڑوی کسیلی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر رہ گئیں کسی کا قول ہے کہ اللہ کے نافرمانی کی سزا ضروری نہیں کہ کھلے عذاب کی صورت میں آئے مختلف طریقوں سے بھی عذاب آ سکتا ہے اور وہ کیا ہے عبادت میں سستی معیشت میں تنگی ایسے معیشت میں تنگی کیا ہے انفلیشن ہے ان ہے یا پیسے کے باوجود سکون کا نہ ہونا تو معیشت میں تنگی لذت میں دشواری حلال چیزیں بھی نصیب ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ مزا کرکرا ہو جائے یہ سب ناشکری کی ان کو سزا دی گئی شکر دراصل نعمت کی حفاظت کر لیتا ہے و جالحم و بین القرل بارک نہ فی ہا قرن و قدر نہ فی ہیرو فی الیہ و ایامنین اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب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 وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے وہ ربو کا شَيْءٍ لے ان حفیظ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں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 انا اویادن او فی دل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ اب محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا انداز ہے بات کرنے کا یہ نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو بلکہ اوپن کوشچن ان کو سوچنے کے لیے موقع دیا کہ خود ان کو سوچنے دو ان سے کہو کہ دیکھو بھائی ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے دونوں تو صحیح بات نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ خود جب وہ سوچیں اور خود کوئی فیصلہ کریں تو زیادہ صحیح وہ فیصلہ کر پائیں کل الونا اما اجرمنا ولا نس الما تاملون ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو ہرگز نہیں زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے ماں ارسل کا اللہ کا فت النا سے بشیروں اکثر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسل دعوت ہے انٹرنیشنل دعوت ہے بین الاقوامی دعوت ہے آپ نے فرمایا بویس تو مری والس میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عمومیت کے ساتھ یعنی جنرلی تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا ایک اور حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی آپ نے فرمایا پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبوس ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبوس ہوا ہوں تو جب آپ تمام انسانوں کے لیے ہیں تو مزید نبوت کی مزید رسالت کی ضرورت ہی نہیں وہ یکلون متاحا د تم سواد یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے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 ٹیڑ اور فرار تلاش کر رہے تھے بس ہماری شکل میں تو ان کو ایکسکیوز مل گئی اور انہوں نے ہماری بات ماننے کو ایکسکیوز بنا کر اور دین سے فرار حاصل کر لیا ایک اور بات بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی نے اگر ٹیمپٹ کر کے ورغلا کر غلط راستے پر لگا دیا ہو تو بھی انسان قیامت کے دن بری و نہیں ہوگا اگنورینس ول ناٹ بی این ایکسکیوز یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم کو تو دھوکہ دے دیا گیا یہ بات بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی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 کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ پائیں اغلال کی بات آ رہی ہے سزا کی بات آ رہی ہے دنیا میں تکبر کرتے تھے نا اکڑی ہوئی گردنیں رہتی تھیں تکبر کی وجہ سے ان کی گردنیں اللہ کے آگے نہ جھکیں تو سزا بھی اسی سے مماثلت رکھتی ہے ملتی جلتی قیامت کے دن کے گلوں کے اندر بھی موٹے موٹے توق ڈال دیے جائیں گے کہ اکڑنے کا شوق تھا ٹھیک ہے اکڑے رہو یہاں پر اب تم و ما ارس کرت ندیر مترفحا ان نا با ارسل تم بہی کافرون کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے دیکھیں مترفون کی بات ہے اور ملہ کی بات آتی ہے تو پلیز ہم اپنے معاشرے کے مطرفین اور ملہ کو خود ڈٹرمن کریں کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہماری رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہماری تھنکنگ پروسیس کو انفلوئنس کرتے ہیں ہم کن کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں ہم خود ڈیٹرمن کریں اور آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلیں کہ جس نے جو کہہ دیا بس اس کی ڈگری سے متاثر یا اس کی کوئی شخصی وجاہت سے یا معاشرے کے اندر اس کے کسی مقام سے متاثر ہو کر اس کی بات ماننا شروع کر دیں مومن تو بس قرآن سے متاثر ہوتا ہے نا وہ تو اتنا زیادہ اللہ اللہ کے رسول سے امپریس ہے اس کے آگے کسی سے امپریس ہی نہیں ہوتا وہ قالو اکثر و ام و اولادا و ماہنو <بِمُعْذَبِينًا> انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں یعنی اپنے آپ کو خود ہی جج بھی کر لیا یہ کار پرائٹ کا تکبر کا انداز ہوتا ہے اور آج بھی ہم معاشرے میں لوگوں سے سنتے ہیں یہ بات کہ اف کورس ہم جہنم میں نہیں جا سکتے ہم نے کیا ہی کیا ہے گناہ ہے کون سا ہمارا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیے ہوں اور جس نے گناہ ہی نہیں کیا وہ کیا استغفار کرے گا وہ کہتے ہیں کہ واٹ ہیو وی ڈن رانگ قصور ہے کیا ہمارا تو اللہ کیوں سزا دے گا ہم کو یہ فالس بروائڈو یہ فالس کانفیڈنس یہ بھی زبردست چیز ہے جو کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے کل انبی ابسطور اکثر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جیسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو کس سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں دولت اولاد پہ اترانے والے ورنہ مومن کے پاس اگر دولت ہے اور مومن کی اولاد اچھی ہے نیک ہے تو یہ دولت اور یہ اولاد دونوں چیزیں مومن کے لیے تو صدقہ جاریہ بنیں گی۔ وہی بات فرمائی وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند نازلفا الا من امن و عمل صالحا فاولئك لهم جزاء ادع في بما عملوا وهم في الغرفات یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے غرفات کی بات کی جا رہی ہے جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں ظاہر اس زمانے میں تو یہ اس طرح اسکائی اسکراپرز نہیں ہوتے تھے اس طرح کی بلڈنگز نہیں ہوتی تھیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت انسانوں نے عمارتیں اور بلڈنگز بنا لی ہیں بعض تو بالکل شیشے کسی بنی ہوتی ہیں نا ٹرانسپیرنٹ لگتی ہیں باہر سے سب نظر آتا ہے اندر کا باہر کا دیکھ سکتے ہیں تو یہ جنت کے محلوں کی بھی یہی ایک کوالٹی بتائی گئی ہے احادیث میں کہ جنت میں ایسے محل ہیں کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی اور باہر سے اندر کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا ڈسکرپشن دیا کرتے تھے تو گاؤں کے لوگ بدو اور عرابی یہ سب آ کر جمع ہو جاتے تھے ان کے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی ظاہر شیشہ تو زمانے میں اس طرح ایجاد نہیں ہوا تھا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک عرابی نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے یعنی کہ ایسے گھر کس کے لیے ہوں گے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے نرم بات کرے کھانا کھلائے بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے اور جو یہ کہے من قالا جو کہے ودیت باللہ بلّہ ربن و ال اسلام دینا وب محمد رسولا وجبت لہ الجنّا تو اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی اب اس کے برعکس و الدین یس اونفی آیات معاجزین رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے اب یہ بات کیوں آ رہی ہے بار بار یہ کفار کی اس دعوی کی نفی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ مال بہت ہے اور ہماری اولاد بہت ہے لہٰذا ہم اللہ کے چہیتے ہیں دنیا میں اللہ تعالی مال یا نعمتیں انعام کے طور پہ نہیں دیتا آزمائش کے امتحان کے طور پہ دیتا ہے دنیا دارالجذا نہیں ہے دنیا دارالمتحان ہے نعمت بھی امتحان ہے آزمائش بھی امتحان ہے وہ ماں انفق تم منشی انفا ہوا یوخلف ہو وہ ہوا خیر قین جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دے دیتا ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے اس آیت کو آپ دیکھیں اور ذرا اپنے خرچ کو آپ سوچئے آپ کبھی بیٹھ کے یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے آج تک کتنے جوڑے پہنے ہیں یاد آئیں گے کبھی بھی نہیں دو چار ہو سکتا ہے یاد آجیں جائیں پتا نہیں کتنا ہم نے پہنا اور کتنا پرانا کیا کتنا ہم نے دوسروں کو دے دیا تو کیا کپڑے ختم ہو گئے اور آ جاتے ہیں ہم کو تو یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنا کھایا کتنا کھایا کتنا ہضم کیا کیا کچھ ہمارے جسم کا حصہ بنا لیکن آج بھی ہم کھا رہے ہیں ختم تو نہیں ہو گیا تو یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تو پائپ لائن چل رہی ہے پائپ لائن کے اندر سپلائی آتی رہتی ہے خرچ ہوتا رہتا ہے پیچھے سے اور آتا رہتا ہے تو جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کھڑے ہوں تو ہم بالکل نہ ڈریں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو اب ختم ہو جائے گا اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ختم نہیں ہوتا تو اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو کیسے ختم ہوگا تو یہاں پہ پرزور دعوت دی جا رہی ہے کہ تم شیطان کے بہکائے میں آ کر کنجوسی نہ کرنا تم دو اللہ اور تم کو دے گا سپلائی اللہ کی جاری ہے حدیث میں آتا ہے کہ روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرے تیری راہ میں اس کے مال میں برکت دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ سے روک کر رکھے اس کا مال ہلاک کر دے برباد کر دے اب دیکھیں کھانا ہم پکاتے ہیں اب کوئی مانگنے والا آ گیا یا نوکر ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب ان کو کیسے دے دیں فریج میں رکھ دیا پانچ دفعہ اگر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کو اور ہماری قسمت کا اگر وہ نہیں ہے تو وہ سڑ جائے گا باسی ہو جائے گا پھینکنا پڑے گا ہم کو لیکن ہم نہیں کھائیں گے اس کو تو سڑا کر پھینکنے سے کیا فائدہ جس کی قسمت کا نہیں ہے اس کو نہیں ملے گا تو کھلے دل سے اللہ کی راہ میں دیا کریں جو چیز آپ کو پسند ہے اپنے لیے وہی دوسروں کو دیا کریں ہم بعض دفعہ نوکروں کے لیے کھانا نکالتے ہیں تو ہم ڈھونڈ کر کیا نکالتے ہیں کون سی والی بوٹی گردن کی یا ونگ اور ہم کہتے ہیں کہ ٹانگ تو میرے بچے ہے تو اگر ہمیں وہ چیز پسند ہے تو نوکر کو بھی تو پسند ہے ہمارے سامنے تو پورا ڈونگا رکھا ہے جتنا مرضی نکال لیں اس میں سے اس کو تھوڑا دے رہے ہیں تو تھوڑا جو دیں تو اچھا دیں اللہ اور دے گا اللہ کمی نہیں کرے گا حدیث میں آتا ہے انفق انفق ان کا خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا وہ یوم یا شروم جمی ان یقول اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہیں پر ایمان لائے ہوئے تھے اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس کو تم چٹلایا کرتے تھے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے ہٹا دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس کو پڑھتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا آیا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہیں ملا مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کتنی سخت تھی کل اند و کمب واحدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں بس تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں انتقوم مسنع و فرادہ اللہ کی خاطر اللہ کے واسطے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ تمتفق کرو اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو کہ جنون کی ہو انہ و الا نذیرالکم بین یدی عذاب شدید وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہے یہ بڑا ہی اچھا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے آج بھی آج قرآن حدیث کے احکامات سامنے آتے ہیں اور شدت کی ریزسٹنس ان کے خلاف آتی ہے پورا زور لگایا جا رہا ہے ثابت کرنے میں کہ قرآن کے احکامات قابل عمل ہیں متاسب ہیں پرجڈٹ ہیں اور ظلم ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں یا تو بے وقوف ہیں یا فینیٹک ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں تو یہ ان کو نصیحت ہے کہ دیکھو بات سنو ذرا ضد سے نکل آؤ ذرا دماغ کھولو نا اوپن مائنڈ ہو کر سوچو اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں لے کر آؤ ازواج کو بنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ذہن میں لاؤ بتاؤ کیا ایکسٹریمسٹ تھے کیا تھے پھر آسن الحدیث اس قرآن کو اس بہترین بات کو ذہن میں لے کر آؤ ذرا اس کے بارے میں سوچو کتنی بہترین بات ہے کتنی معتدل کتنی بیلنسڈ ہے بلکہ لاول حدیث میں جو لوگ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں آسن الحدیث کو جو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں ایکسٹریمسٹس وہ ری ایکشنری ہو جاتے ہیں میلو ڈرامیٹک اور ڈرامائی ہو جاتے ہیں اوور ایموشنل جذباتی قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے تو ٹھہراؤ آتا ہے وقار آتا ہے انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں دنیا چھوڑ دیں قرآن تو کہتے ہے دنیا چھوڑ دو تو ان سے کہیں کہ ذرا بتاؤ تو کہاں لکھا ہے دنیا چھوڑنے کو کون کہتا ہے کتنا ہم نے دیکھی الحمد قرآن اب تک پڑھ لیا کہیں بھی آپ نے یہ پڑھا کہ سب دنیا چھوڑ دو تو یہ تو ساری جو باتیں لوگ کرتے ہیں دراصل یہ خود تو آتے نہیں جو آ رہا ہے اس کا بھی راستہ روکنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو کبھی اکیلے سب کچھ ٹی وی ریڈیو اپنے سیل فونز سب کچھ بند کر کے ایمانداری کے ساتھ خود سے پوچھیں انسان کہ کیا دین بتانے والے پاگل لگتے ہیں کریزی لوگ لگتے ہیں یہ کیا وہ حماقت کی باتیں کرتے ہیں یا حکمت کی باتیں کرتے ہیں شیطان نے ایسا بہکایا کہ حماقت تو عن حکمت لگنے لگ گئی اور حکمت کی باتیں ہماقت لگنے لگ گئیں یا جو بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں کیا یہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں فیس لیتے ہیں کوئی ٹکٹ لیتے ہیں قرآن سچ کہہ رہا ہے یا نہیں تم غور کرو تم خود سوچو کسی کے انفلوئنس میں بتاؤ باسفا ہم برین واش ہو جاتے ہیں لوگ انڈاکٹرینیٹ کر دیتے ہیں ہمیں تو خود خود اور آپ کا رب آپ بیٹھئے اپنے رب سے مانگی بہترین تعلق ہے اور ان ہدایت ملے گی قل ما سال تو کمن کم اجرفا ہوا لکم. ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے اس میں ایک بات تو یہ کہ دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا لیکن اگر کوئی اجر دینا ہی ہے تو یوں کرو کہ ان تعلیمات پر عمل شروع کر دو تم اس سے فائدہ اٹھا لو بہت ہی پیاری بات ہے واہ و لکم ان اجریہ اللہ اللہ واہ وا اللہ کلی شہید میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے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 اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے ہماری یا تو قیامت کی طرف یا موت کے وقت کی طرف کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا اور بڑا انسان کو فائدہ ہوتا ہے اگر انسان اپنی موت کے بارے میں سوچ لیا کرے حدیث میں آتا ہے کہ تم دن میں ستر دفعہ موت کو یاد کیا کرو واقعی اس میں انسان کسی کے بہکائے میں نہیں آ سکتا جب پتا ہو کہ مجھے اپنی قبر میں خود جانا ہے میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں میں نے اگر ان کے کہنے میں ان کی برین واشنگ میں آ کر حق کو چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ قبر میں تھوڑی آئیں گے مجھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور نہ قیامت کے دن یہ ایکسپلینیشن اللہ کو دیں گے آن مائی بیہاف ہماری طرف سے یہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اس وقت کیا فائدہ ہوگا پچھتانے کا کہ کاش اس کی بات نہ مانی ہوتی کاش اپنے رب ہی سے رابطہ رکھا ہوتا تو وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے لیکن فائدہ کچھ نہ ہوگا وقت کفروب ہی من قبل اس سے پہلے یہ کفر کر چکے وہ یک دفونا بلغئی بھی مکان اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے واقعی ایسے ایسے رڈکلس نظریات کدھر سے کدھر سے بات ملاتے ہیں اتنے دور کی سوچتی ہے کہ اپنی ناک کے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں آتا پلین فیکٹس نظر نہیں آتے اور باتیں بہت بڑی بڑی تو اس باتوں کے طوفان سے اور یہ باطل جو اتنا اٹھتا ہے اس باطل میں سے حق تلاش کر لیجئے بس اور اس حق کے اوپر جم جائیے اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان جیسے پچھلے گروہ محروم ہو چکے ہوں گے یہ بڑے گمراہ کو ان شک میں پڑے ہوئے تھے یہ وجہ بتا دی شک کے مریب شک نے ان کو عمل نہ کرنے دیا اب کیا ہوگا قیامت کے دن کہ وہ محرومی کی حالت میں ہوں گے ہر اپنی پسند کی چیز سے محروم کر دیے جائیں گے اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے مغفرت سے محروم نجات سے محروم اور جنت سے محروم ہو جائیں گے اس لیے کہ ان سب پسندیدہ چیزوں کے درمیان شک کا پردہ حائل ہو جائے گا شک ہی ہے جو کہ علم کو عمل میں ڈھلنے نہیں دیتا اور یہ شک دور کرنے کا طریقہ صرف ایک یہ کتاب لا لارئی بفی نہ اس کے اندر کوئی شک ہے اور یہ وہ کتاب جو شکوک کو دور بھی کرتی ہے بشرط یہ کہ اس کو بہت خلوص اور ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے